بنی آدم،, آدم کی اولاد آدم کے بیٹو خدو زینج خزو مسجد، تکم لے لو اپنی زیب و زینت عند كل مسجد ہر نماز کے وقت مکلو بشربو اور کھاؤ اور پیو ولا تصریفو اور فضول خرچی نہ کرو انہو بے شک اللہ تعالی لا يحب المصرفین فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ کہہ دیجئے من حرما کس نے حرام کیا ہے زینت اللہ اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو اللہ کی نعمتوں کو اللہ جو کہ اخرجا اللہ نے نکالی ہیں لعبادی اپنے بندوں کے لئے وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ اور جو پاکیزہ رزق ہے روزی ہے کس نے اس کو حرام کیا کل کہہ دیجیے آمر یہ نیمتے ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے فی الحت دنیا دنیا کی زندگی میں خالص تی عمل قیامہ قیامت کے دن انہیں کے لیے خالص ہوں گی کدار کا اسی طرح نفسل العیات ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو لومی یا علمون جاننے والی علم رکھنے والے قوم کے لیے کل انما حرم رب الفوا حشہ کہہ دیجیے کہ بے شک صرف حرام کیا ہے میرے رب نے الفواحشہ جو بے حیا کے کام ہے گناہوں کے کام ہے ما را منہا و ماں بکن جو اس میں ظاہر ہو یا چھپی ہو وسم اور گناہ ولبغی اور زیادتی بغاوت بغیر الحق نہ حق طور پر بلاہی اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ ما لم ينزل بھی سلطانا ما ایسی چیزوں کو لم نہیں ينزل بہی ناظر کیا جس کے ساتھ اللہ نے سلطان کوئی دلیل وان تقول اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ایسی بات کہو ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو۔ ولی کل امه اجل اور ہر امت کا ہر جماعت کا ایک اس کا وقت ہے اس کے ایک مدت ہے فاذا جاء اجلهم جب ان کا وقت آ جاتا ہے لا استاخرون ساعه تو نہیں وہ لیٹ کیا جاتے ایک گھڑی بھی ولا یستقدمون اور نہ پہل کی جاتی ہے۔ آیت نمبر اکتیس سے چونتیس تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرما تعالی یا بنی آدم مات زینتکم عند تک مسجد کے اولاد خودہ زینتکم لے لو اپنی زینت کو عند کل مسجد ہر نماز کے وقت مسجد کا معنی جیسا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں مسجد سے مراد یعنی سجدہ سجدہ کے وقت اور عربی میں مستر نام کی ایک چیز ہوتی ہے جس سے آگے افعال اور باقی ناموں کو لیا جاتا ہے <coughs> اس میں مستر دو طرح کے ہوتے ہیں مختلف طرح کے مستر ہوتے ہیں اس میں ایک مستر ہوتا ہے میمی یعنی کہ جو میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ کبھی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی وقت کے لیے تو جگہ کے اعتبار سے یعنی ایسی جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں مسجد وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں مسجد اور وہ, وہ وقت جب, جب سجدہ کیا جاتا ہے تو اس کو بھی یہاں پر سجدہ اس کو بھی مسجد کا نام دیا گیا ہے یعنی وہ وقت کہ جس وقت میں سجدہ کیا جائے اس وقت کو بھی کیا ہے مسجد کا نام دیا گیا ہے تو یہاں پر مسجد سے مراد جگہ نہیں مسجد سے مراد جو وقت کہ ایسے اوقات میں ایسے وقت میں جب تم رماد پڑھنا چاہتے ہو تو کیا کرو خود اکم لے لو اپنی زینت زینت سے مراد کیا ہے زینت مس مراد اپنا لباس اور خصوصا اس ایت کا ذکر ہو رہا ہے سابقہ ایت کے بعد کہ جس میں اللہ نے فرمایا وا اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها کہ جب کو بدکاری بے حیائی کہ یہ مشرک کام کرتے تو کیا کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے اس پر پایا ہم نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا تھا کہ ان کی بدکاری بے حیائی کیا تھی کہ برہنہ ہو کر ننگے ہو کر طواف کر رہا جس کا ہم نے سابقہ ایت کے تفسیر میں ذکر کرایا ہے تو برہنا ہو کر ننگے ہو کر طواف کرنے کو سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو اللہ نے اس جگہ پر اس کا رد کیا ان چیزوں کا اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر نماز کے وقت ہر عبادت کے وقت اپنا لباس لے لو یعنی ان مشرق جاہلوں کی طرح برہنہ نہ ہو بلکہ لباس لو لباس پہنو اور پھر اللہ کی عبادت کرو <coughs> لیکن لباس نے مراد کیا ہے یہاں پر اصل تو لباس سے وہ مراد ہے کہ جو سطر ڈھاپنے کے لیے ہے جس حد تک ضروری ہے جسم کا ڈھاپنا کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہے کیونکہ لباس جسم کر اس کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں تو مردوں کے حوالے سے سطر کیا ہے ناف سے ناف سے گھٹنے تک یہ وہ سطر ہے کہ جس کو ڈھانپے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اگر آدمی بغیر وجہ کے بغیر کسی سخت مجبوری کے اس سطر کو نہیں ڈانتا یا سطر کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اور خصوصاً آج کل بعد لوگ جو پتلون شرٹ پہنتے ہوتے ہیں وہ شرٹ جو ہے بال کا چھوٹی ہوتی ہے یا بنیان چھوٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے سجاورہ کرتے ہوئے پیٹ ننگی ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے آدمی کی نماز باطل ہے ایسے آدمی کی نماز باطل ہے اور یہ بہت بڑی قباحت پائی جاتی ہے بہت سے لوگوں کے اندر جہالت اور لامی کی وجہ سے بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی شک نہیں کہ پیٹھ کا جو حصہ ننگا ہو رہا ہے وہ سطر میں سے ہے تو اس کا ننگا ہونا جو ہے اگر آدمی کو علم نہ ہو سکا تو یہ کہ لا علمی کی وجہ سے اس کے لیے ایک معافی کا گنجائش ہے لیکن جب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میری پیٹ ننگی ہو رہی ہے تو اس وقت اس حالت میں اس کے لیے نماز اس کی بات ہے اس کو نماز دہرانے کا حکم ہے کیونکہ سطر کا یہ ڈھانپنا نماز کے شروع میں سے ہے نماز کے شرطوں میں سے ہے <coughs> تو بات کر رہے تھے کہ یہ سطر کا حصہ اور عورت کے لیے کیا سطر ہے اس کا پورا جسم ہی سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے ہتھیلیوں اور چہرے کے سوا باقی پورا جسم ہی اس کا سطر ہے اور وہ بھی اگر غیر محرم لوگوں کے آس پاس ہے تو وہاں پر چہرہ ہتھیلی بھی اس کو ڈھکنا چاہیے تو یہ وہ سطر ہے جس کو ان کے جو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ خوب تو بات کر رہے تھے کہ زینت سے زینت میں سب سے پہلے یا سب سے جو ضروری چیز آتی ہے وہ سطر کا ڈھانپنا ہے سطر ڈھانپ کے ڈھانپنے کے ساتھ اور بھی جسم کا کوئی حصہ ڈھانکنا ضروری ہے یا اس کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے کندھوں <coughs> کے بارے میں اللہ کے نبی صلاح صاحب نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کے پاس چادر زیادہ ہے کپڑا زیادہ ہے تو اس کو اپنے کندھوں پر بھی کپڑا رکھنا چاہیے لیکن کندھوں پر کپڑا رکھے بغیر اگر آدمی نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی ہاں جی کیا خیال ہے کچھ بھائی سر پھیر رہے ہیں ہیں ساتھ ساتھ لا رہے تو کیا یعنی کہ نماز ہو جائے گی بھی حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے آپ سر صحابی ہیں کہ ان کے پاس دو کپڑے تھے ایک کپڑا انہوں نے طے بند کے طور پر پہنا ہوا یعنی ناف سے گھٹنے تک جو سطح ڈھانکا ہوا اور دوسرا کپڑا انہوں نے لٹکایا ہوا تو ان کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا تو اس طریقے سے وہ نماز پڑھ رہے تو آدمی نے کہا کہ تمہارے پاس کپڑا ہے اور تم پھر بھی کندھے ننگے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو فرمائے لگے جابر کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہارے جیسا احمد دیکھ کر مجھ سے پوچھے اور میں پھر اس کو بتاؤں کیا مطلب کہ کندھوں کو ڈھکنا فرض نہیں ہے ہاں سنت ہے ڈھکنا چاہیے اللہ کے جیسا آسام جس طرح کے حکم دیا ہے لیکن اگر جابر کا یعنی بیان کرنے کا مقصد بعد لوگوں نے تصور کر لیا تھا کہ کندھے ڈھکنا بھی ایسے ہی ضروری ہے جس طرح کے سطح ڈھکنا ضروری ہے تو اس لیے انہوں نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے ان کہتے ہیں کہ میں جان بوجھ تم کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے پاس کپڑا ہو تو کندھوں پر بھی کپڑا ہونا چاہیے لیکن اگر نہ بھی ہو تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے بعد بھائی نے کہا کہ اگر مجبوری ہو بھی بغیر مجبوری کے بھی حضر جاب یہ چیز جو کر کے دکھائی اسی لیے کر کے دکھائی کہ کپڑا ہے کندھوں پر رکھا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ نہیں رکھا تاکہ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہاں رکھنا چاہیے سنت ہے بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ اور بھی کچھ جسم کا حصہ ہے جس کا ڈھکنا ضروری ہے ہاں جی سر بھائی ہاں سر کا ڈھکنے کے بارے میں کیا حکم ہے بعض لوگوں کے ہاں سر بھی سطر ہے سر بھی سطر کا حصہ ہے سمجھے نا؟ جیسے سطر ڈھانکتے ہیں ایسے ہی سر ڈھانکنا بھی ان کے نزدیک ضروری ہے اگر سر نہیں ڈھانکے گا تو نماز نہیں ہی ہوگی اور یہ بات میں ویسے نہیں کہہ رہا حقیقت ہے اگرچہ یہ کوئی شری علمی مسئلہ نہیں ہے جہلوں کا مسئلہ ہے آپ کسی فقہ کی کتاب میں کسی علم کی کتابوں میں اس مسئلے کو نہیں پائیں گے کہ سر کا ڈھکنا کچھ سطر کا حصہ ہے یہ بھی ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ صرف بعض جاہروں کا مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے پر عمل ہوتا ہے اور بڑی سختی سے عمل ہوتا ہے اتنی سختی سے عمل ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی کو سر ڈھکنے کے لیے کوئی ٹوپی وغیرہ نہ ملے تو وہ بٹن کھول کے قمیض کو سر پر رکھ لیتا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا ہمارے پاکستان میں جس طرح مسجدیں ہوتی ہیں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں سر ڈکنے کے لیے تو دیکھا آس پاس کی ٹوپی وغیرہ نہیں ملی تو کیا کیا؟ کمیز کے بٹن کھولے اور کمیز کھینچ کے سر پہ کر لی اب کچھ پتہ نہیں کہ پیچھے پیٹ ننگی ہو رہی ہو جو اصل سطر ہے وہ ننگا ہو رہا ہو اور جس کو خود سطر بنایا ہوا ہے وہ ڈک جائے یہ ہے جہالتوں کے نتیجے تو سر, سر کا ڈھکنا اس کے بارے میں دیکھیے <coughs> ہم نہیں کہتے کہ نہ ضروری ہے اور نہ ہی حرام ہے اللہ کیا احتماط خود لے لو اپنی زیب و زینت ہم چاہتے ہیں اس مسئلے کو تھوڑا واضح کرنا قرآن و سنت میں اس مسئلے کی شرع حیثیت کیا ہے اللہ کے ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت لے لو اب زیب و زینت میں کیا ہے ہیں کے زیب و زینت میں وہ ماحول معاشرے کا مکمل لباس جو پہنا جاتا ہے اچھے سے اچھا لباس ویسے تو جس طرح ہم ذکر کیا ہے کہ زیب و زینت میں سب سے پہلی چیز آتی ہے سطر کو ڈھانکنا سطر کو کے ساتھ ساتھ مزید لباس اس انداز سے لیا جائے کہ جو ماحول معاشرے کا اچھا لباس ہے تو اگر تو ماحول معاشرے میں سر کو ڈھکنے کی عادت ہے عام حالت میں بھی آپ کہیں مہمان جاتے ہیں اپنے آپس جاتے ہیں لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے بھی تو سر کو ڈھکنا اس میں اچھا سمجھا جاتا ہے وہاں کا کلچر ہے تو ہم کہیں گے کہ نماز میں بھی سر ڈھکنا چاہیے ہم نہیں کہتے فرض ہے لیکن چونکہ یہ لباس کا حصہ ہے سر کو ڈھکنا لباس کا حصہ ہے چاہے وہ پگڑی سے ہو یا کسی رومال سے ہو یا ٹوپی سے ہو جیسے بھی ماحول معاشرہ کلچر ہے تو اگر تو عام کلچر میں سر کو ڈھکنا اچھا سمجھا جاتا ہے لباس کا حصہ ہے تو اس کو نماز کے اندر بھی بکنے کا اہتمام ہونا چاہیے کیونکہ یہ لباس میں سے لیکن اگر عام کلچر میں عام لوگوں کے ماحول میں ملنے ملانے میں مہمان جانے میں کسی لوگ کے سامنے آتے ہوئے سر کو ڈھکنے کا اہتمام نہیں ہے کو ڈکے نہ ڈھکے یا ویسے ہی تو پھر نماز کے لیے خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا کہ نماز کے لیے خاص طور پر سر کو ڈھکنے کا اہتمام ہم یہ کہیں گے کہ یہ تکلف ہے کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا سمجھے نا خصوصی طور پر نماز کے لیے سر کو ڈھکنا جب کہ عام ماحول میں عادت نہیں ہے انسان کی تو اس کا یہ وہ تکلف کی چیز ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور دیکھیے بھائیوں گیا اعتاری ہے جس میں ہم پڑھیں تفصیل ذکر کریں گے کہ شری احکامات اللہ کی طرف سے ہیں چاہے وہ فرض ہو واجب ہو سنت ہو مکرو ہو حرام ہو یہ سارے احکامات شری ان کو دینے کا حق اللہ تعالی کو ہے کسی <coughs> عالم کو کسی بفتی کو کسی انسان کو حق نہیں کہ لوگوں پر کوئی چیز فرض کرتا پھرے بھی چیز ضروری ہے لوگوں پر کچھ چیز حرام کرتا پھر بھی یہ چیز حرام ہے سمجھے نا جس چیز کو اللہ نے فرض نہیں قرار دیا جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کہا ہمیں حق نہیں کہ لوگوں پر اس چیز کو فرض کرے یا حرام کریں تو اب سر کے ڈھکنے کے حوالے سے بھی کسی ایک حدیث کے اندر بھی نہ حکم ہے نہ منع ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلچر کیا تھا اس وقت یہ تھا کہ عام طور پر سر پہ اماما پگڑی باندھتے تھے تو نبی علیہ وسلم نے پگڑی باندھی ہے اور بال اوقات پگڑی نہیں باندھی سر پہ جو ہے وہ جو جنگ کے دوران ہیلمٹ کو خود جس کو کہتے ہیں آپ نے وہ رکھا ہے اور بال اوقات اس کا بھی ذکر نہیں آتا بال اوقات آپ صرف دو چدرے پہنتے ایک جس طرح کے حرام کی دو چدرے ہوتی ہیں ایک, ایک کو تی بنا لیتے اور دوسری دونوں کندھوں پر اوڑھ لیتے اور سر پہ کسی چدر رکھنے کا کوئی ذکر نہیں آتا معنی کیا ہے کہ سر ننگا ہے تو کہنے کا مقصد احادیث کو دیکھا جائے نہ تو یعنی کہ جہاں تک آپ کی قولی حدیثیں ہیں جس میں آپ نے کوئی حکم دیا ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز سرے سے نہیں ہے کہ آپ نے سر کو ڈھکنے یا ننگا رکھنے کا حکم دیا ہو جہاں تک آپ سر کا عمل ہے تو آپ کے عمل سے دونوں ہی چیزیں ملتی ہیں آپ کے عمل سے دونوں ہی چیزیں ملتی ہیں سر کو لنگا رکھنا بھی اور سر کو ڈھکنا بھی لیکن اگر زیادہ تر اس ماحول کلچر کا کلچر اس محول یعنی کہ اس زمانے کا کلچر جو تھا سر کو ڈھکنے کا تھا سر پہ پگڑی رکھنے کا تھا تو آپ یہ چیز کرتے تھے تو اسی بات کر رہے تھے کہ اس چیز کو اس مسئلے کو شری مسئلہ بنا لینا اور اس پر کوئی یعنی کہ تشدد اختیار کرنا کہ لازمی ہے سر کو ڈھکنا یا دوسری طرف حرام ہے یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے خزو زین لے لو اپنی زیب و زینت تو اگر سر کو ڈکنا ماحول معاشرے کے مطابق زیب و زینت میں سے ہے تو سر کو ڈکنا چاہیے اگر زیب و زینت میں سے نہیں ہے عام ماحول کلچر میں تو پھر سر کو ڈکنے کا خاص طور پر الگ الگ سے نماز کے لیے اہتمام کرنا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو یہ ہے اس مسئلے کے بارے میں جو حقیقی تف تفصیل ہے لیکن جسے بتایا ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنی لالمی جہالت کی وجہ سے اس طرح کے مسائل کو بڑے بنیادی مسئلے بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر مزید آگے اختلافات اور ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ اور دوستی اور دشمنی کے معاملات چلتے ہیں اور یہ سرسر جہالت کی دلیل ہے سراسر جہالت کی دلیل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ خوضو زینتکم تک مہند مسجد کے اپنی زیب و زینت لو ہر نماز کے وقت اور اسی لیے سلف سارین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کے لیے نماز کس مراد یعنی کہ جماعت نماز پڑھنا ہوتی اس کے لیے مکمل لباس کا انتظام کرتے اہتمام کرتے اور اچھے سے اچھا لباس پہنتے ایک تعبیر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہزار درم کا ایک جبہ خریدا صرف نماز کے لیے اور نبی کو آپ کی سنت ہے آپ نے ایک جبا آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو خاص رکھا کس کے لیے جمعہ کے لیے اس طرح کے خاص موقعوں کے لیے تو کہنے کا مقصد ہم بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے یعنی کہ لباس کا اہتمام نہیں کرتے وہ یعنی کہ عام طور پر کھیل تماشے کے کپڑے جو ہوتے ہیں یا سو کے اٹھے ہیں انہی کپڑوں کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے حقیقت میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ ادب نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ ادب نہیں ہے اگر آپ اس طرح کے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو رہے ہو اوقات صرف بنیاد اور پاجامہ پہنا ہوا ہے اسی ہاتھ میں نماز پڑھ رہا ہے بعض اوقات ایسے ہی کوئی فالتو قسم کے گندے مندے کپڑے پہنے ہوئے اور اللہ کے سامنے کھڑے یہ حقیقت میں اللہ کے ادب کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب نہیں ہے لوگوں کے سامنے جب تم شرماتے ہو اس طرح کی چیز اس طرح کے لباس میں جاتے ہوئے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے شرم نہیں اور جہاں تک سر کو ڈھکنے کے ہمارا یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے سر کو ڈھکتے کس چیز سے ہیں ہم اس طرف بھی آتے ہیں کہ سر کو جس چیز سے ڈھکا جاتا ہے کیا وہ زیب و زینت ہے اللہ مت خدو و زینتم آئندہ مسجد کہ لے لو اپنی زیب و زینت ہر نماز کے وقت تو سر کو ڈھکنے کے لیے ہمارے ہاں جو استعمال کیا جاتا ہے جو کچھ کیا وہ زیب و زینت کا حصہ ہے ہمارے مسجدوں میں وہ گندی پرانی ٹوٹی ہوئی ٹوپیاں جو پڑی ہوتی ہیں جن کو ہاتھ لگانے سے بھی ہاتھ گندے ہوتے ہوں کیا خیال ہے ایسی ٹوپی زیب و زینت کا حصہ ہے وہ ٹوپی پہن کر آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں لوگوں کے سامنے کیا خیال ہے کیا اس کو تم زیب و زینت بنا بیٹھے ہو سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت ہے اور بعد کل کسی کو ٹوپی نہیں ملتی تو عام طور پر وہ چھوٹا سا جو ہینڈ کرچر ہوتا ہے چھوٹا روال ہوتا ہے ہاں جی وہ جیب میں رکھا ہوتا ہے جس سے عام طور پر آدمی اپنا پسینہ وغیرہ چیز صاف کرتا ہے اسی کو سفید لپیٹ لیتا ہے کیا یہ زیب و زینت ہے تو کسی نے میں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ سارا کا سارا جہالت پر مبنی ہے کہ جس کی قرآن و سنت کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے قرآن میں یہ اللہ ماتا ہے کہ اپنی زیب و زینت لو اگر ماحول معاشرے میں کلچر میں سر کو ڈھکرے کی عادت ہے جس چیز سے اچھے سے اچھے لباس سے ہاں نماز کے اندر بھی اس کا اہتمام کرو یعنی کہ عام لوگوں کے سامنے تو پگڑیاں پہن کر جاتے ہو اور نماز کے وقت جو ہے وہ ایسے کھڑے ہو جو ہاں ادب کے خلاف ہے ہم نہیں کہ ناجائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے بہتر ہے کہ جس طرح آپ عام کلچر میں اپنے سر کو ڈھکتے ہو نماز میں ڈھکو لیکن عام کلچر میں اگر یہ چیز نہیں ہے تو نماز میں اس کے لیے پھر الگ سے اہتمام کرنا اور خصوصاً جس طرح کے ہمارے ہاں وہ اس طرح کی جو چیزیں استعمال ہوتی ٹوپیاں وغیرہ وہ زیب و زینت نہیں بلکہ وہ حقیقت میں اگر کہنے والا کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی چیز پہن کر کھڑے ہونا ویسے بے ادبی ہے تو یا بنی آدم اے آدم کے اولاد آدم کے بیٹو خزو زینت مسجد اپنی زیب و زینت لو ہر نماز کے وقت بکول وشربو ولا تشریفو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچینہ کرو اللہ نے لباس کا ذکر کیا زیب و زینت کی شکل میں اب جب لباس کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اور بھی انسانوں کی جو ضروریات ہیں وہ کون سی ہیں کھانے پینے کی ان کا بھی ذکر کر دیا کہ لباس بھی پہنو جو اچھا سے اچھا پہن سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے اور کھانے پینے میں بھی کھاؤ جو چا... چاہتے ہو کھاؤ جو چاہتی ہو پیو حرام سے بچتے ہوئے اور بلا تو صرف خرچی نہ کرو اب یہ فضول خرچی کس میں صرف کھانے پینے کے حوالے سے یا تینوں چیزوں کے حوالے سے تینوں چیزوں کے لباس کے اندر بھی اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی کہ ایسی چیز فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کیا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ضرور سے بڑھ کر چیز لے لے اور اس کو پوری کو پھر استعمال نہ کر سکے آدمی دو ہیں کھانے کے کھانے کے لیے کھانے کے لیے بیٹھے اور چار آدمی کا کھانا رکھ دیا دو نے جو کھایا کھایا باقی پھیک دیا یہ فضول خرچی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے تو اللہ مات والا تصریفو فضول خرچی نہ کرو کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور یہاں پر کھانے اور پینے کے جو اجازت دی گئی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اصل کھانے اور پینے کے اندر وہ اجازت ہے حلال ہے سوائے کے اللہ نے جن کو حرام کیا ہے تو اس میں شرط کیا رکھ کہ اس میں جو ہے یعنی کہ فضول خرچی نہ کرو اسی لکن رویہ صلاح صاحب نے فرمایا کلو و شروع ولبسو من غیر مخل والا صرف کہ کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو یعنی کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ بھی کرو نہ تو اس میں تکبر غرور ہو اور نہ فضول خرچی ہو فن اللہ خبلی متحل کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھے اگر کسی پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کی ہیں نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بندے کے اوپر اس نعمت کا اثر دیکھے اور اس پر کئی حدیثیں اس موضوع پر آتی ہیں تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اجازت دی لیکن فضول خرچی سے بچتے ہوئے اچھا ایک تو فضول خرچی یہ ہے کہ آپ ضرور سے زیادہ کھانا لے کر کچھ کھا لے باقی ضائع کر دے اسی طرح فضول خرچی میں یہ بھی ہے کہ ضرور سے زیادہ کھانا یا پینا ضرور سے زیادہ کھانا پینا یہ صرف نہ کہ فضول خرچی بلکہ ویسے بھی نقصان دے ہے اللہ ایسا برتن جو بھرتا ہو سب سے جس کا بھرنا جو بہت شر ہو وہ پیٹ ہے حسب ابن آدم من کہ انسان کے لیے اتنے ہی چند لخمے کافی ہیں کہ جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے یعنی اس کو طاقت مل جائے ان کا ہی کھانا ہو تو آپ نے کیا فرمایا سن لی تو عام ہی شرابی سن لی نہ تو پھر پیٹ کو یعنی کہ سارا کھانے سے بھر لے، پھر کھانا پینا اور ہوا یعنی کہ سانس ان تینوں چیزوں کے لیے اپنی جگہ رکھے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ کلو و کھاؤ اور پیو ولا تشریف اور فضول خرچی نہ کرو کیوں فضول خرچی کرنا حرام ہے <coughs> ان اللہ علب الحب المصرفین کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت نہ کرنا کس بات کی دلیل ہے اس چیز کے گناہ ہونے کی اس چیز کے گناہ ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے محبت نہ ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں بھائیو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی بندے سے محبت نہ کرے اب جب محبت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب اس پر رحمت بھی نہیں ہوگی اللہ کے بخشش مفرت بھی اس کے لیے بند ہوگی یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی محبت پر مبنی ہیں۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ اللہ کی محبت نہ ہونا ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزا ہے۔ بہت بڑی اللہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے الٹمانہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالی کے ان حدود کی پابندی کرتے ہیں اللہ پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ قل من حرم زينۃ اللہ التي اخرج العباد والطيبات من الرزق جب لا تر لباس کا کھانے پینے کی کا ذکر کیا اور ان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا اس کے بعد اللہ تماتا کون ہے من حرم زینت اللہ اللہ اخرج کون ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بندوں کے لیے پیدا کی ہے کون اس کو حرام کرنے والا بی بات امن رزق اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ رزق پیدا کیے ہیں ان کو کون ہے حرام کرنے والا اور اس آیت کی مناسبت پچھلی آیت کے ساتھ بھی اور اس سے پہلے جو موضوع چلا رہا ہے کہ مشرقین طواف کرتے ہوئے اپنے کپڑے اتار دیئے برہنا ہو گئے کہ یہ کپڑے ان کپڑوں کے اندر طباف نہیں کر سکتے یعنی اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا اور اس سے پہلے ہم پڑھتے چلے ہم وہاں پر کیا ہے? مشرقوں کا طرح طرح ان چیزوں کا بیان کہ جو اپنی طرف سے ہی فلاں جانور حرام کر دیا فلاں اونٹ فلاں بکری فلاں کھیتی حرام کر لیا اپنے اوپر تو اللہ نے ان, چ... وہاں پر ان کا کیا کہ تم کیسے اپنے اوپر ایسی چیزیں حرام کر رہے جس کو اللہ نے ہلال کیا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ چیلنج کے انداز سے اور ڈانٹ پلانے کے انداز سے ایک یعنی کہ اس چیز کو کہ کون ہے کہ جس کو جو اللہ تعالیٰ کی زیب و زینت جو پیدا کی ہو زیب زیب و زینت سے تعلق رکھتی ہو چاہے وہ لباس ہو چاہے وہ سواریاں ہو چاہے وہ گھر ہو کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کا تعلق جو ہے وہ زیب و زینت کے ساتھ ہو جس پہ جس سے انسان جو ہے وہ زینت حاصل کرتا ہے اور ان کے یہ چیز اس کی ہوتی ہیں اور دوسری من یہاں پر طیبات بات سے مراد یعنی جو یہاں پر سے متعلقہ چیزیں ہیں تو یہاں پر یعنی کہ دونوں چیز دونوں میں ہر طرح کی چیزیں آ گئی کھانے پینے کی چیزیں آ گئی اور باقی استعمال کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ ماتح کی کون ہے کہ جن جن جن جس نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ اثر یہ ہے کہ حلال ہے اور یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیاوی نعمتیں کسی بھی استعمال کی کیوں نہ ہو کھانے کی ہو پینے کی ہوں پہننے کی ہو رہنے سہنے کے حوالے سے ہو سواریاں ہوں کوئی بھی کس طرح کی چیز کیوں نہیں دنیاوی نعمتوں کا اصل قاعدہ کھلیا کیا ہے دنیاوی نعمتوں کا اصل فارمولا کیا ہے کہ وہ حلال ہے وہ جائز ہیں اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو تختی رکھی ہوئی ہے کتاب اٹھانے کے لیے اللہ کے ربی میں تو ایسی چیز نہیں رکھی تھی یہ تو حرام ہے ہاں کیا کہیں گے اس کے حرام ہونے کی دلیل دو اصل یہ کہ حلال ہے یہ لائٹیں چل رہی ہیں اے سی سارا کچھ اللہ کی جو اللہ تعالی پیدا کرتا رہتا بندوں کے لیے جو پہلے زمانوں میں نہیں تھی آج ہے اور ممکن ہے آئندہ کوئی ایسی چیزیں پیدا ہوں جو آج نہیں ہے تو اصل دنیا کی ساری نعمتوں کا فارمولا قاعدہ کلیا کیا ہے کہ وہ حلال ہیں اس میں ہمیں کسی بھی نئی چیز جو پیدا ہو رہی ہے کوئی بھی نئی جو نئی چیز جو یعنی کہ ٹیکنالوجی میں آ رہی فرض کرو اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نئی چیز آ رہی ہے ہمیں اس کی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ بھی اللہ کے نبی صلی کے زمانے میں تو گھوڑے اونٹ ہوتے تھے سواری کے لیے آپ جو گاڑیوں پر سوار ہو رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے سمجھے نا آپ جو جہازوں پر سوار ہو رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے ہم کہیں گے کہ ان چیزوں کی دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں آگے کیا ایسی لائف میں آیا ہے کل ہی دنیا اور یاد بڑی خید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ نیمتیں قل ہی قول کہہ دیجیے کہ ساری نعمتیں کن کے لیے للین آمنو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان والے ہیں ان لوگوں کا حق ہے نعمتوں کو استعمال کرنے کا جو ایمان والے ہیں فی الحیاتی دنیا, دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا حق صرف اہل ایمان کو ہے مسلمانوں کو ہے اللہ پر ایمان لانے والوں کو ہے تو کیا کافروں کو حق نہیں ہے <تصفح> کیا خیال ہے کافروں کو اللہ کی نیم تو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے <سؤال> حق نہیں ہے ان کو حق ہی نہیں ہے کافر کے اللہ کی نیم کو استعمال کرنا نا حق طور پر ہے ناجائز ہے ایک آدمی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور پھر آپ کا کھانا کھاتا ہے تو اس کو آپ کیا بولتے ہیں نمک <سؤال> حرام اس کو نمک حرام تو کافر جو ہے وہ نمک حرام ہے اللہ کا باغی ہے اللہ کا غدار ہے اللہ کا منکر ہے اور پھر اس اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے اس اللہ کے نعمتیں استعمال کر رہا ہے حالانکہ آپ جو ہے آپ کسی انسان کسی بھی آدمی کے ساتھ آپ کا معاملہ صرف وہ ظاہری طور پر اس کو چیز دینے کا ہے کھانا دے دیا اس کے رہنے سہنے کے لیے کیا متعم کا انظام کر دیا صرف یہ حد تک آپ کا معاملہ ہے اس کو بیمار ہو جائے شفا آپ نہیں دے سکتے مرنے لگے تو اس کو جا نہیں سکتے اس کو آپ پیدا نہیں کیا اس کے باوجود بھی آپ کی اگر وہ بات نہیں مانتا صرف چند اس اس کو دے رہے ہو اس پر بھی آپ اس کو کیا بولتے ہو کہ نمک حرام ہے کہ میرا کھا کر میری مخالفت کرتا ہے میرا کھا کر میرے خلاف چلتا ہے آپ اس کو نمک حرام بولتے ہو تو کہ جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے ساتھ ساری کائنات اس کے لیے بسا دی ہے ساری نعمتیں اس کے لیے پیدا کر دی ہیں پھر اس اللہ کا باغی ہو اس رب کا باغی ہو یہ انسان تو کافر کو اس دنیا کے اندر اللہ کی کسی نعمت کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے وہ جو بھی نعمتیں استعمال کر رہا ہے اللہ کی باعوت کرتے ہوئے وہ نا حق طور پر کر رہا ہے اس لیے قیامت کے دن وہ لمفماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں کافر کو اس کے کفر کا عذاب ہوگا جہاں کافر کو اس کے کفر کا عذاب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہر جو نعمت اس نے استعمال کی ہے اس کا الگ سے عذاب ہوگا اس کے الگ سے اس کو سزا ملے گی کہ تُو نے یہ چیز کی، کھائی تو کیوں کھائی میری بغاوت کرتے ہو یہ پانی پیا تو کیوں پیا اللہ کی اس ہوا کے اندر تُو نے سانس لیا تو کیوں لیا تو اس لیے اللہ کیا افمات ہے ہی هِيَ لِلَّذِينَ <آمَنُون> یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اصل حقدار استعمال کرنے والا وہ ہے جو ایمان والا ہے جو سچا مومن ہے اور ایمان والے سے مراد بھی صرف زبانی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے وہ وہ ایمان والا جو حقیقی ایمانوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہو صحیح عقیدے پر ہو <coughs> ورنہ ایمان والے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جن کا شرک جو ہے وہ جہل سے بھی آگے ہے اس لیے الہی علی اللہ آمن کہہ دیجیے ان نمتوں کا حق صرف ان لوگوں کو استعمال کرنے کا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور اس سے پہلے ہم صورت معدہ میں پڑھ چکے ہیں آمنوا فی ما اذا کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ماتا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں جو کھاتے پیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ایمان نہیں لاتے جو نیک عمل نہیں کرتے ان کا اللہ تعالی کی نعمتوں کے کو استعمال کرنا کھانا پینا کیا ہے ان پر اس کو گنا ہے ان پر اس کو گناہ ہے کہ اللہ کی بغاوت کرتے ہو اللہ کی نعمتوں تو استعمال کرتے ہو تو اللہ ماتا ہے یہاں پر کل ہی دینا آمن کہ یہ زیب و زینت یہ اللہ کی روزیاں جو پاکیزہ روزیاں ہیں یہ کس کا حق ہے الہیا ان کے لیے للّین آمن جو ایمان والے ہیں فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں ان کا حق ہے خالصت یومل کے ہاں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہے. یہ جملہ کیوں آیا یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کے اندر کافر بھی کھا رہا ہے اگرچہ ناحک طور پر کھا رہا ہے لیکن وہ بھی کھا رہا ہے لیکن قیامت کے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہی ہوں گی کافر کو ملیں گے ہی نہیں آج اللہ نے کافر کے لیے بھی یہ دروازے کھولے ہوئے اس کو بھی ان کے رزق روزی سارا دیا ہوا ہے اگرچہ اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے لیکن دیا ہوا ہے اور اس لیے اس کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن لیکن دنیا میں اس کو چونکہ ملا ہوا ہے اور ممکن ہے مومنوں سے زیادہ ملا ہو لیکن قیامت کے دن کیا ہے خالص ایوم القیامہ قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے خالص نعمتیں کوئی بھی نعمت قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہے کافر کے لیے نہیں ہوگی ہم آگے اسی صورت میں چاند ایتوں کے بعد پڑھیں گے کہ جہنمی جنت والوں سے کہیں گے کیا کہیں گے کہ اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے پانی کا ہمیں کو گونٹ دے دو تو جنت والے کیا کہیں گے ان اللہ, کہ اللہ نے یہ کھانے پینے کی نیمتے کافروں پر حرام کر دی حرام کرنے کا مانا کہ کے وہ کھائیں گے, حرام کھائیں گے ملے گی ان کو وہ چیخے چلائیں گے جنت والوں سے فریادیں کریں گے کہ ہمیں کو پانی کا گونٹ دے دو کوئی نیم سے تمہارے پاس بے شمار ہمیں کو اس میں کوئی دے دو تو کیا جنت والے کیا کہیں گے اللہ نے ان کو حرام کیا ہے اب تو دنیا میں اللہ کے حرام کام نہیں کرتے تو جنت میں آنے کے بعد حرام کام کریں گے تو جہنم والوں کو کیا کہیں گے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے اس لیے ہم تم کو نہیں دے سکتے تو قیامت کے دن ویسے ہی ان کو ان کو ملے گی نہیں تو تعالی یوم دنیا کے اندر تو کافر مومن سارے کھا رہے ہیں لیکن قیامت کے دن صرف مومنوں ہی کے لیے ہوں گی وہی وہ کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو قداعل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اسی طرح ہم تفصیل سے کھول کھول کا بیان کرتے ہیں عنایتوں کو یہ يَعْلَمُونَ جاننے والی قوم کے لیے کیا مناسبت ہے اس جملے کی یہاں پر اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی عقل ہے تو جانو پہچانو کہ اللہ کی نعمتیں کس کے لیے ہیں اس کو استعمال کرنے کا حق کس کو ہے اور اگر ہم ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہم کس طرح اللہ کی نعمتوں کے استعمال کرنے کے لائق بن سکتے ہیں تو اس لیے ماتا اللہ تعالیٰ کلاکنفیات اس طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو بے قوم یا جاننے والی قوم کے لیے آگے فرمایا کل انما ربیم جب اللہ نے یہ فرمایا کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی نیم تو کو حرام کیا ہے اگل اب اگلی آیت میں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں اللہ ماتا کل کہہ دیجیے ان نما حرما کہ صرف اللہ نے حرام کیا ہے ہر ربی رب میرے رب نے حرام کیا ہے کیا حرام کیا ہے الفواحش فواہش یعنی بے حیائی کے کام اور فواحش جمع ہے فواہشہ کی اور فاحشہ کے معنی ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی یعنی جرم ایسا کوئی گنا جو بڑا کھلا ہو سر عام ہو کیونکہ بعد کا جرم یعنی کہ اتنا بڑا نہیں نظر آتا ہے یعنی کہ چھوٹا گنا ہے لیکن اللہ سماتا ہے کہ اللہ نے حرام کیے ہیں جو فواہش ہیں بے حیائی کے کام ہے کہ جو بڑے کھلے طریقے سے جرم اور گناہ نظر آتے ہیں مَا وَمَا <بَطًا> چاہے وہ کوئی ظاہری بدکاریوں کے معاملات ہوں یا چھپے ہوں اور سولتنا میں بھی ہم اسی سے ملتے جلتے الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بے حیائیوں کو حرام کیا ہے چاہے وہ بے حیائی بدکاری سر عام کر کی, کی جاتی ہو لوگوں کے سامنے کی جاتی ہو اشتہار بازی اس کی ہوتی ہو اور جس طرح ہمارے پوسٹر لگتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے بدکاری بے حیائی کے کہ چھپے, چھپے ہو کہیں چھپ کر کی جاتی ہو اللہ نے ہر طرح کی ان کا کو حرام کیا ہے اس کی لیے اللہ, اللہ, اللہ. اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے بے حجانوں کو حرام کیا ہے چاہے زاری ہو یا چھپی کو۔ جو ہے وہ مداسرائی اس اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم اللہ کی تعریف بیان کرو تو بات کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کل ان حرما کہ اللہ نے صرف حرام کیا کیا چیز الفواہشہ بے حیائی بدکاری کے کام ما واہ رنحا وما بطن جو اس میں ظاہری ہوں یا چھپی ہوں وہ اعلانیہ ہوں یا یعنی کہ خفیہ طور پر ہوں کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے ول اسما وغیر بغیر الحق اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ کیا اسم اسم کے معنی گناہ گناہوں کو حرام کیا بل بغی اور زیادتی کو بغاوت کو بغیر الحق نحق طور پر تو گناہ اور زیادتی میں یا بغاوت میں کیا فرق ہے ابن کسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے مراد ایسے گناہ جس کا انسان سے اپنے تعلق ہے اس کے اپنی ذات سے تعلق ہے ایسے گناہ کہ جس کا انسان کے اپنی ذات سے تعلق ہے یعنی اللہ تعالی کے حقوق کے حوالے سے کوئی اس طرح کی چیز تو ایسے گنا اس کو اسم کا نام دیا اس کو اسم کا نام دیا اور بغی کیا ہے کہ جس کے اندر ظلم زیادتی ہو کہ جس میں صرف یہ نہیں کہ انسان خود گنا کر رہا ہے بلکہ اس گناہ کے ساتھ کسی کا نقصان بھی کر رہا ہے کسی کے جانی نقصان کر رہا ہے کسی کا مالی نقصان کر رہا ہے کسی کی عزت پر کوئی حرف آتا ہے سمجھے تو یہ بگی بگی مانی زیادتی بغاوت کہ جس گناہ کا اثر دوسروں تک ہے تو اس وہ گناہ کہ جس کا انسان کس صرف اپنی ذات کی حد تعلق ہے نماز چھوڑتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہاں کسی کو اس, آپ کی نماز نہ پڑھنے کا نقصان ہے روزہ نہیں رکھا آپ نے کسی کو آپ نے روزہ رکھ, آپ کے روزہ نہ رکھنے کا نقصان ہے کسی کو نہیں ہے یہ وہ گناہ ہے جس کا آپ کی ذات سے تعلق ہے لیکن چوری کرتے ہیں کسی کا اس کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں چگلی غیبت کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں. کچھ بھی اس طرح کی چیز ہیں یہ وہ گناہ ہے یہ بغی۔ ہے کہ جس میں جس گناہ کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے <تصفح> تو اس ماں کے ول اسما جو اللہ نے حرام کی چیزیں وہ گناہ ہے کہ جن گناہوں کا تعلق تمہاری ذات سے ہے ولبغی اور ایسے گناہ بھی کہ جن کا تعلق جو ہے دوسروں پر دوسرے پہنچتا ہے یعنی دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتا ہے بغیر الحق نہ حق طور پر <تصفح> تو کیا کبھی کوئی زیادتی حق طور پر بھی ہوتی ہے کوئی بغاوت حق طور پر بھی ہوتی ہے تو یہاں پر رومات فماتے بعض اوقات قرآن کریم اس طرح کے الفاظ لاتا ہے صرف حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ بغاوت اور زیادتی ہوتی ہی نا ہے اس لیے اس کی حقیقت کو بیان کیا کہ یہ ناحق بغاوت جو ہے اس طرح کی چیزوں سے اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے اور کیا حرام کیا باللہ وہ انتشریک بلّہ بیہ سلطانہ وہ انتشریک اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ ماں ایسی چیزوں کو لم نہیں یونزل نادل کی جس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ سلطان کو حجت دلیل یعنی ایسی چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر دو کہ جن کے شریک ہونے کی کو حجت دلیل اللہ نے نادر نہیں کی کیا مطلب کہ یہ داتا صاحب ہے داتا صاحب کے معنی کہ روزی دیتے ہیں کیا دلیل ہے کوئی قرآن کی آیت ہے کہ علی حجویری روزی دیتا ہے کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلح صلح صلح بیان کیا ہے کہ علی حجویری کا نام کا ایک آدمی آئے گا جو داتا ہوگا یہ ہے مالمین سلطارہ یہ بابا جی گنج بخش ہے کیا خزانے بخشتے ہیں خزانے دیتے ہیں وہ بابا فرید کے نام سے پاکستان میں ہے تو بابا فرید کا ہے کوئی ذکر قرآن میں کہ یہ گنج خزانے بخشے گا کسی حدیث میں ذکر آیا ہے اس نام کا آدمی آئے گا جو لوگوں کو خزانے دے گا یہ فلاں دستگیر ہے دستگیر کے معنی دست ہاتھ ہاتھ تھام لیتا ہے مشکل کے وقت میں مصیبتوں کے وقت میں ہاں کو آتا ہے کسی حدیث میں قرآن میں ذکر کہ جس کو تم دستگیر کا نام دے رہے ہو تو یہ اس طرح کے کام کرتا ہے اور یہ تو چلو جو تھے وہ تھے ایک غوث آدم بھی ہے غوث سے آدم غوث کے مانے مددگار آزم سب سے بڑا کائنات میں اس سے بڑا دوسرا کوئی نہیں ہاں لفظ یہی ہے لفظ کا یہی ہے غوث آدم سب سے بڑا کائنات کا مددگار ہے وہ کون کس کو کہا جاتا ہے آ, عبدالقادر جیلانی کو آ, ہے کہ تمہارے پاس کسی قرآن تورات انجیل کسی آسمانی کتاب کسی نبی کی وحی کسی اس کی تعلیمات میں عبدالقادر جیلانی جو غوث آدم ہوگا آ, یہ ہے وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی ہستیوں کو ایسی چیزوں کو شریک کر لو کہ جن کے شرک ہونے کی شریک ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی نہ کسی کے غوث آدم ہونے کی نہ کسی کے داتا ہونے کی نہ کسی دوسرے تیسرے کی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی یہ فلاں صاحب روزی دیتے ہیں فلاں اولادیں دیتا ہے بچے دیتا ہے سمجھے نا یہ ساری چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں منسوم کر رکھی ہیں مختلف لوگوں کی طرف تو اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے اس کے لیے تو ماتا اللہ تعالیٰ اللہ اما نزیل بھی سلطانہ اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو کہ جن کے اللہ نے کوئی شریک ہونے کے دلیل نازل نہیں کی اچھا اگر کوئی کہ اس کا مطلب کہ جس کے دلیل نازل نہیں ہو یہ تو غلط ہے یہ تو حرام ہے لیکن جس کی کوئی دلیل ہو پھر وہ جائز ہے تو دلیل ہے کسی کی ہاں جی قرآن و حدیث میں کسی کے دلیل نہیں ہے یہ صرف لوگوں کے اپنے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے میں اسے وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ مغالطہ ڈالے کہ قرآن نے یہ کہا کہ جس کی دلیل نہیں کی اس کو شریک نہ کرو ہاں جس کی دلیل ہے ہاں وہ شریک ہو سکتا ہے تو کون ہے جس کی دلیل ہے قرآن و سنت میں کسی کی دلیل نہیں ہے اللہ تعالی کی کسی آسمانی کتاب میں کسی کی دلیل نہیں ہے یہ تو کوئی اللہ کے ولی ہوں گے کہ بزرگ ہوں گے اللہ کے جلیل و قدر انبیاء کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شرک یا کسی طرح کا حصہ حصہ رکھتا ہو اللہ کے اختیارات میں سے اس میں اس کے پاس کچھ ہو قرآن و سنت میں تو کسی کی دلیل نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے اور اگر کوئی دلیلیں بناتے گھڑتے ہیں تو ان کے سارے سراسر جھوٹ ہیں جو بنائے ہوئے گھڑے ہوئے جس کی کوئی حقیقت نہیں یہ جرم اس کے بعد اگلا جرم کیا ہے ان تقور تعالم اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو. لماف ماتے ہیں کہ اصل میں اس آیت میں کیا ہے اللہ نے گناہوں کو بتدریج ذکر کیا ہے چھوٹے گنا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا علامت ان نما ہر اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں کیا کی ہیں الفواہش بڑا ہی کے کام وہ ظاہری ہو یا جی چھپی ہو اسم گنا کے کام اور عام طور پر گناہ سے مراد بڑے گنا اور بعد اوقات یہ گناہ دوسروں پر ظلم جاتی کی شکل میں باغی اس کے بعد اگلا شرک جو اس سے بڑھ کر ہے اگرچہ بعد حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے اکبر القبار کیا ہے وہ شرک کرنا ہے وہ شرک بلّہ ہے لیکن قرآن کریم میں ہم اگر دیکھیں تو شرک سے بھی ایک بڑا گنا وہ کیا ہے وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا اور تم اللہ پر ایسی بات کہو کہ جس کا تم کو علم نہیں ہے یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہنا جس کو قرآن کریم میں جگہ جا کے کیا فرمایا ہے امن افطار اللہ اللہ کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو اللہ نے سب سے بڑا ظلم قرآن کریم کس کو شروع اپنے کہا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے جو نتائج ہیں جو اثرات ہیں وہ شرک سے بڑھ کر ہیں شرک کرنے والا غیر اللہ کو پکارتا ہوگا ٹھیک ہے شرک کر رہا اللہ کے ساتھ کوئی شک نہیں کہ بڑا بہت بڑا گناہ ہے اور کفر تک پہنچانے والا ہے لیکن اس گناہ کا اثر شاید اس کی ذات کی حد تک ہو اس گنا کا اثر اس کی ذات کی حد تک ہوگا جو شرک کر رہا ہے کو غیر اللہ کو سجدہ کیے ہوئے ہے کو غیر اللہ کے نام کے کوئی نظر نیازے دے رہا ہے تو یہ وہ شرک کے کام ہیں جو بڑے شرک ہیں لیکن اس طرح کے شرک جس کا تعلق صرف اس کرنے والے کی ذات کی حد تک ہے ممکن ہے دوسروں کا تو اس کا اثر نہ ہو لیکن اللہ پر جھوٹ کہنا اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں باندھنا اللہ کے اتر منسوخ کرنا ہاں یہ وہ جرم ہے کہ جہاں پر لوگوں کا دین برباد ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ کرنے والا کوئی ایک کر رہا ہے بلکہ اس کی اس بات سے لاکھوں ہزاروں بلکہ پوری دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہوں اس لیے حقیقی مانوں میں دیکھا جائے تو شرک سے بڑھ کر یہ جرم ہے اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنا اللہ کے بارے میں جھوٹ کیا ہے اپنی طرف سے بھی یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے جس کا ہم پر... تھوڑی دیر پہلے ذکر کرتے آیا یہ چیز ضروری ہے سر کو ڈھانکنا فرض ہے کہاں پر آیا فرض ہے کو ہے دلیل اس لیے اللہ تعالیٰ ہے. سختی سے منع کیا آگے صورت نحل میں اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے اپنی زبانوں سے جھوٹی باتیں نہ بولو یہ کہو کہ یہ حلال یہ حرام ہے اسی آیت کی بنیاد پر بعض ایما اکرام کا کیا کہنا ہے <تصفح> کہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے خود کہ یہ چیز حلال حرام ہے یعنی حتیٰ کہ آئمہ اکرام بعض اس آیت کی بنیاد پر اس قدر احتیاط کرتے کہ جو چیز دو ٹوک طور پر کھلی بھی حرام ہوتی وہاں پر بھی یہ کہتے کہ یہ کہنا کہ یہ حرام ہے اس لفظ سے پرہیز کرتے یہ کہتے کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے اللہ نے اسے کا ہے قرآن نے اس کو حرام کیا ہے یعنی یہ اپنی طرف منسوخ نہیں کرنے کہ اللہ نے یعنی کہ قرآن نے اس کو حرام کیا ہے قرآن کی فلاعت میں اللہ نے اس کے اس کو منع کیا ہے اس طرح کے الفاظ بولتے تاکہ وہ اس آیت کے مد مقابل اس کے اس آیت کے روح میں نہ آ جائیں کہ جس میں اللہ مناتے ہے کہ زبانوں سے تم کسی چیز کو حلال و حرام نہ کہو تو ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کرتے چلے ہیں کہ شرع احکامات اللہ تعالیٰ کا حق ہے کسی چیز کے حلال ہونے کا کسی کے حرام ہونے کا حکم دینا یہ محض اللہ کا اختیار ہے اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ہی چیزوں کو حلال و حرام کرتا پھرے اور یہ دین کے اندر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شری کھڑا کر لینا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ بھی دینا شروع کر دیں اور وہ بھی جہارت کے ساتھ وہ بھی لاعلمی کے ساتھ اس لیے اللہ پر تم ایسی باتیں کہو ماں تعلوم جس کا تم کو علم نہیں ہے اور یہ جملہ اور بھی واضح ہے یہ نہیں کہا کہ تم ایسی بات تو اللہ پر کہو جو اللہ نے نہیں کہی جس کا تم کو علم نہیں ہے اور علم نہ ہونے کے الفظام کو کیا مانا دیتا ہے کہ جب تک آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں قرآن و حدیث کی دلیلوں کے ساتھ آپ کو حق نہیں کہ آپ اس پر بات کرو بن سیر کے سوربنی ولا تقف کبھی علم کہ جس چیز کا تم کو علم نہیں ایسی چیزوں کے پیچھے ہمیں نہ پڑو ان سنع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولہ بشکان انکھے دل یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کا قیامت کے دن سوال ہوگا کہ زبان سے کہ تم نے کیا بولا ہے آنکھوں سے کیا دیکھا ہے <coughs> تو جس چیز کا تم کو علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو پیچھے نہ پڑنے کا معنی اس کے متعلق بات نہ کرو لیکن جاہل لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی چیز کا دلیل کچھ نہیں پتہ کہ قران کیا کہتا ہے سنت کیا کہتی ہے لیکن کوئی مسئلہ ذکر ہو جائے پھر ان کی زبانیں کیسے دیکھے کیسے چلتی ہیں یہ جاہلوں کی احمدوں کی ان کی نشانی ہوتی ہے جبکہ اہل علم ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس وقت تک زبان نہیں کھولتے امام مالک رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آیا بڑی دور سے کہیں سے تو اس کے پاس کہا جاتا ہے اللہ علم کے سو اس نے سوال اس نے اپنے پاس تیار کیے ہوئے تھے جو امام مالک سے پوچھنے تھے تو امام مالک سے سوال پوچھنا شروع کیے تو امام مالک نے تقریباً سو میں سے کوئی تیس یا چالیس سالہ کے سوالوں کے جواب دیے باقیوں کے بارے میں کہا کہ میں نہیں جانتا سوال کرتے کرتا ہوا امام مالک سے آگے سے کہتے میں نہیں جانتا دوسرا سوال میں نہیں جانتا دیکھیے لا عالم لا عالم اس طریقے سے تو آدمی حیران کہ تم امام مالک مدینہ کے امام ہو امام دار ہجرا کے جس کو لقب دیا جاتا ہے اور تم کو ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تو مامالکماتے ہیں کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں جا کے اعلان کرو کہ مالک کو ان سوالوں کے جواب نہیں آتے مجھے نہ بولو مدینہ کی گلیوں میں جا کے اعلان کرو کہ مالک کو ان سوالوں کے جواب نہیں آتے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے سوالوں کے غلط جواب دے کر اپنے آپ کو جہنم کا ہی بناؤں یہ تھا ان لوگوں کا حال جن کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر خوف تھا آج دو ٹکے کا مولوی ہوتا ہے کسی حدیث آیت کا اس کو پتہ نہیں ہوتا کسی کو اس کے پاس ذرا بر علم نہیں ہوتا اور اس سے دنیا جہان کا جو مسئلہ پوچھ لو جو فتویٰ اس سے لینا چاہو وہ دینے کے لیے تیار ہے یہ ہے کسی کے حماقت کی دلیل اس لیے اللہ تعالیٰ کیا مات انتقل سب سے بڑا جرم اللہ نے کیا بیان فرمایا اگر ہم تدریجاً اس کو ذکر کریں تو شرک سے بڑھ کر جو اللہ نے جرم قرار دیا وہ کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جس کا علم نہیں ہے اب اگر علم نہیں ایسی بات کہنا جرم ہے اور پھر پتہ بھی ہو کہ یہ ایسا نہیں ہے پتہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم اس کے برخلاف ہے اور پھر ایسی بات کہنا یہ اس سے بڑھ کر جرم ہے پتہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کو قرآن میں اس چیر کو حرام کہا ہے احادیث میں اس چیر کو حرام قرار دیا گیا ہے پھر بھی اس کو حلال قرار دیتا پھر پتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کہا ہے اللہ کے ربیع نے اس کو حلال کہا ہے اللہ ربی کے ربیع صلی السلام کے زمانے میں حلال تھی یہ چیز کھائی جاتی تھی اس کے استعمال کی جاتی تھی پھر اس کو حرام ہونے کا دے اس سے بڑھ کر جرم ہے اس لیے ضرورت ہے مسئلے کو پہچاننے کی اور خصوصاً آج کے اس میڈیا کے دور میں کہ جب ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہے کو مفتی ہیں کو مفتیوں کے آگے فتوے چلانے والے ہیں کوئی جاہل مفتی ہیں اس نے فتوا کوئی اپنی طرف سے بات گھڑ کر کو ڈال دی فیس بک یا کسی چیز پر اور آگے وہ مفتی کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو آگے فارورڈ کر رہے ہیں پوری دنیا کو پہنچا رہے ہیں اور جو جرم مفتی کا ہے اس یعنی کہ جاہل مفتی کا جو جرم ہے اسی طرح کا جرم اس مفتی کے ایجنٹوں کا ہے اس طرح کے جہالتوں کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں تو ضرورت ہے اس مسئلے کو جاننے کی اس کی سنگینی کو پہچاننے کی کہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے دین کے بارے میں اپنی زبانیں چلانا بغیر کسی بنیاد کے بغیر کسی علم کے بغیر کسی دلیل کے